الب سے میں ترافی جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدا رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے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 سمیول جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہارنے کے آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی نوئی کل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 یا ہم پر رحم فرما دے دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا الحمن فصم کہہ دو کہ وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں